ولکت انزلنا یہ پہلی ڈانٹ ہے جو انہیں پلائی جا رہی ہے کہ بلا شک کو شبہ ہم نے نازل کیا ہے الئی کا آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آیات نشانیاں آیا کی جمع بینات بہت واضح کھلی ہوئی بین جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے دیکھی جا سکتی ہیں ماں یکفروبی ہا اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کوئی اللہ کی ان نشانیوں سے انکار نہیں کرتا ان سے الفاسون سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں تو انکار اگر کرے گا تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ لفظ یہی ہے نا کہ یقفروبیحا کہ کوئی اس سے کفر نہیں کرتا تو جب کفر کرے گا تو ظاہر ہے کافر ہو جائے گا پھر یہاں پر فاسک کا لفظ استعمال کیوں کیا تو مفصرین کہتے ہیں یہاں فاسک سے مراد عقیدے کا فسق ہے عمل کا نہیں کیونکہ عمل میں فاسق ہونا یہ پہلے پارے میں بھی ایک جگہ اسی اسی بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ تو ایسے جیسے کوئی انسان کبیرہ گناہ کا ارتقاب کر لے تو املن فاسق ہو گیا یہ عقیدے کا فسق ہے اس لیے کفر کے بعد فاسق کا لفظ لے آئے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں کئی جگہ فاسق کافر کے معنی میں آیا ہی ہے تو جو آدمی عقیدے میں خدا کی مخالفت کرے اور ان چیزوں کی مخالفت کرے جو چیزیں انبیاء علیہ السلام لے کے اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ فسق حقیقت میں کفر ہے تو اس لیے پہلی ڈانٹ تو انہیں پڑی کہ جو تم انکار کر رہے ہو فرشتوں کا کہ فلاں رشتہ آتا اور فلاں نہ آتا یہ تم در حقیقت کفر کر رہے ہو